نہیں دیکھیے اس کو شمار کریں آپ یہ چاندی سستی سونا مہنگا یہ نقد نہیں ہے اور اس کے بعد چار تولے سونا ہے آج کل چار تولے تو بہت بڑی قیمت ہو جائے گی مگر اس پہ زکاط نہیں ہے ایک جنس ہے اسی میں لکھا کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو کچھ سونا ہو کچھ نقد ہو کچھ چاندی ہو کچھ نقد ہو یا کسی بھی اعتبار سے دو چیزیں اس کے پاس وہ اگر ایک نصاب کو پہنچ جائیں جو چاندی کا نصاب ہے تب اس پہ زکوۃ جو ہے وہ واجب ہے سال گزرنے کے بعد اور اتنی مقدار ایام نہر میں اگر اس کا مالک ہے تو ایسی صورت میں اس پہ قربانی بھی واجب